اب اس کے بعد یہاں سے لے کر آگے سورہ وقرہ کے تقریباً آخر تک اللہ تعالی نے ایک ہی چیز بیان کی ہے اور وہ ہیں وہ احکامات جن کا تعلق بے اور شرح سے اور خرید و فروخت اور اس قسم کی چیزوں سے ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی میں کیا کیا چیز خرچ کرنی چاہیے اور کس طرح خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے انسان پاک ہوتا ہے یہاں سے اس بات کو شروع کیا ہے اور فرمایا کہ مسل لذینہ مثال ان لوگوں کی یون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک تو مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو اپنی خواہشات نفس کے مطابق خرچ نہ کر رہا ہو اب اللہ کی راہ اس کے سامنے یہ بھی ہے کہ جو چیز ضرورت پیش آ رہی ہے وہاں خرچ کرے اور ایک چیز کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور ایسی چیز پہ خرچ کرتا ہے جو ضرورت تو نہیں پیش آ رہی مگر اس کے اپنے جی میں آتا ہے کہ اس چیز پہ خرچ کروں مثلا ایک طرف اس کے ایک ایسا آدمی ہے جو زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور وہاں پیسے خرچ کرنے چاہیے اور ایک اس کو خیال یہ آتا ہے کہ اگر یہ میں اللہ ہی کے لیے اپنے بھائی کو بہن کو کسی کو گفٹ دے دوں تو یہ کیسا ہے تو جو چیز شریعت نے ترجیح دی ہے جب اس کو خرچ کرے گا اور اپنی خواہشات کو ختم کرے گا تو یہ ہے اللہ کی راہ کہ اللہ تعالی نے جو ضروری قرار دیا ہے پہلے اس کو ترجیح دے اور پھر گنجائش اور روستا ہے تو پھر دوسری جگہ پہ بھی خرچ کرے ایک اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے اس مال پر کسی غیر کا حق نہیں ہونا چاہیے مال پر اگر غیر کا حق ہوگا تو بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرنا یہ بھی درست ہو تو جب مال پاک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو ارشاد پر میں مصب اللہ فکون اموالحم فیصد اللہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں <حَبَّتِن> اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک دانہ ہے گندم کا مکئی کا کسی چیز کا دانا ہے اور اس نے اسے زمین میں ڈال دیا امبتت اور اس سے اگی سب سنابل سات بالیاں سات خوشے سمبلا کی جمع پر سمبلا کہتے ہیں گندم دیکھیے اپنے گیہوں جو ہوتا ہے اس کی ایک جو شاخ ہوتی ہے خوشہ جو اس کا ہوتا ہے جس میں متعدد دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں گندم کے اس گندم کے دانے کو اور اس میں وہ جو خوشہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سنبلہ اور اس کی جمع سنابل تو ارشاد فرمایا کہ سب سنابل جیسے کہ اس ایک دانے سے پھوٹی سات شاخیں فی کل سمبولا اور ہر ایک سمبولا میں سمبولا ہر ایک اس کے خوشے میں میرا تو حبہ سو دانے پڑے ایک دانہ اس نے ڈالا اور اس سے جو پودا پھوٹا تو اس جھاڑ میں اس پودے میں سات شاخیں لگی اور ہر شاخ میں سو سو دانے آگے آ گئے تو ایک دانے سے سات سو دانے بن گئے اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے سات سو دانے اس نے حاصل کر لیے یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگاتا ہے اتنا فائدہ اسے ہوتا ہے وہ اللہف اور اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے شاہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے یہ تو عام مثال دے دی, دی کہ تم خرچ کرتے ہو ہم ایک کے سات سو لوٹائیں گے ضائفلم اور اللہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے کس کے لیے اللہ چاہتا ہے جس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے یا یہ کہ جو ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں پہ واقعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انسان اس کے لیے دعا کر دیتا ہے تو اللہ اس چیز کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے وہ چیزیں سترہ چیزوں کا ذکر کیا ہے ابن نجیم رحمتہ اللہ علیہ الشباہ نظائر میں کہ وہ کہتے ہیں ان سترہ مقامات پہ نفر کام فرض سے افضل ہے حالانکہ فرض جو ہے اس پہ تو زیادہ ثواب ہوتا ہے ہمیشہ لیکن سترہ چیزیں انہوں نے ایسی ذکر کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نفر کا ثواب بڑھ جاتا ہے بنسبت نسبت فرض کی مثلا سلام کا جواب دینا واجب ہے نا ضروری ہے جو آدمی سلام کرتا ہے اس کا جواب واجب ہے ضروری ہے لیکن سلام کا کرنا افضل ہے جو کہ سنت ہے تو سلام کا کرنا سنت ہے اور جواب واجب ہے تو اصولن تو جواب دینے والے کو زیادہ نیکی ملنی چاہیے تھی لیکن شریعت نے کہا جو سلام کرتا ہے وہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ البادی سلام سلام کا آغاز کرنے والا بریم من القبر وہ متکبر آدمی نہیں ہوتا کبر سے غرور سے بچا ہوا ہے تو ہے یہ سنت لیکن واجب سے افسل ہو گئی ان سترہ چیزوں میں سے ایک اور چیز انہوں نے یہ گنوائی ہے کہ ہدیہ گفٹ کسی کو کرنا ہے تو یہ سنت ہے مستحب ہے بہتر چیز ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض صدقے سے کبھی کبھی افضل ہو جاتی کیونکہ فرض جو صدقہ آدمی دیتا ہے مثلا صدقہ فطر ہے زکات ہے تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے اور گفٹ جو دیتا ہے تو کسی انسان کا دل اس کی طرف سے پاک ہو جاتا ہے تو مومن کے مال سے مومن کا دل زیادہ قیمتی تو کہتے ہیں کہ صدقہ نیکی مالی طور پہ کسی کی اعانت کرنا جو واجب نہیں ہے وہ واجب سے بھی افضل قرار پات یہ اس وقت جب کوئی آدمی دوسرے کے دل کو صاف کرنے کے لیے دے کہ کوئی رنجش کوئی ناراضگی یا نہ بھی ناراضگی ہو تو وہی کسی کی خوشی کے لیے کہ مومن کا خوش ہونا اور بھائیوں کے تعلقات اچھے رہنا یہ بھی عبادت اس لیے فرمایا میں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں سات سو سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں موقع کی مناسبت سے جگہ کی مناسبت سے تعلق کی مناسبت سے واللہ واسع علیم اور لوگو اللہ بڑی وسعت والا ہے بڑی گنجائش ہے اس کے علیم اور علم والا ہے اسے معلوم ہے کہ کیا چیز کرنی ہے اس کا علم ہے کہ کون آدمی کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اور اسے اس کے مطابق جزا دے گا